القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے وما ادراك ما القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے لئی لت القری خیم الف شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے نزل ملا اکتو اور روفیز کل اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں ہی مطلع الفجر وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک